الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شنور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظلله ومن يضلل فلا هاديله وأشهد أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربه رسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله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 آؤ من شعیط بن حمز بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخر ومن ککان دین اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت ہے رسول اللہ کا فرمان ہے اب سلاح المؤمن کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا بباد ہے کہ دعا ہی عبادت ہے یہ توحید کی بڑی قوی اثاث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لا عبد القدر الا الدعاء کہ اللہ کی تقدیر کو دعا بدلتی ہے دعا کے علاوہ اللہ تعالی کی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا اس شخص نے یہ کہا ہے جھوٹ کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ خلاف عقیدہ ہے اور ہو سکتا ہے یہ کلمہ کفر اللہ تعالیٰ ہم کو بدعقیدگی سے محفوظ رکھے دعا سے تقدیر کے بدلنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں تقدیر کی تبدیلی کا معنی یہ ہے کہ تقدیر کی سمت تبدیل ہو جاتی ایک شخص کے بارے میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مصیبتوں میں ہوگا تکلیفوں میں ہوگا اور مختلف امراض اس پر ہمراہمر ہوں گے اور پھر وہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالی مجھے آسانی عطا فرما دے اور مجھ پر اپنا رحم فرما دے تو اللہ تعالی اس کی دعا قبول کر کے اس کی سمت خیر کی طرف موڑ دے گا اور اس کا رخ خیر کی طرف کر دے گا تو وہ تکلیفیں بھی تقدیر میں لکھی ہوئی اور پھر دعا کرنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس دعا کے نتیجے میں جو خیرات و برکات اور جو آسانیاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تو دعا کی بڑی اہمیت ہے پھر یہ بارش آج ہو رہی ہے بارش میں دعا قبول ہوتی یہ نبیر اسلام کا فرمان ہے کیونکہ بارش اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک لیٹسٹ نعمت ہے جو اللہ رب, رب العزت نازر فرما رہے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو دیکھو تو اپنے لیے بھی مانگو کہ یا اللہ تجنے فلاں کو یہ نعمت دی ہے اور تیری رحمتیں برس رہی ہیں مجھے بھی اطاع فرمات زکریہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالی سے ایک وارث طلب کرتے رہے ایک بچہ مانگتے رہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا حکم نہ ہوا عمر گزر گئی حتیٰ کے بوڑھے ہو گئے خود بھی بوڑھے بیوی بھی بوڑھی اور وہ ایک سن یاس ہے جب عام طور پہ اولاد نہیں ہوتی اس عمر سے بھی تجاوید ہو چکے تھے اچانک ایک بار مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے واجدہ انتہا رس تھا دیکھا کہ مریم تازہ پھل کھا رہی ایسے پھل جن کا کوئی سیزن نہیں کوئی موسم نہیں وہاں پہنچانے والا کوئی نہیں پوچھا ان کی ہاتھا یہ پھل تمہیں کہاں سے ملے قارت ہوا میں نے اللہ کی طرف سے ملے ان اللہ یرد می شام بغیر حساب اللہ تعالی بغیر حساب روزی دینے پر خاطر وہ کسی سیزن کا محتاج نہیں ہے کسی موسم کا محتاج نہیں اس کا تو عمل چلتا ہے آرڈر چلتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے کم کہہ دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے کام یا یادین امن یا واللہ این بخلق جدید وما اللہ اگر چاہے تو ایک پل میں تم سب کا خاتمہ کر دے اسی پل ایک نئی مخلوق لا کے بسا دے کوئی مشکل نہیں مریم نے جواب دیا یہ پل اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کا رزق ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرما دے تو یہ اللہ کی نعمت دیکھی اللہ تعالی کی رحمت دیکھی تو پھر اپنا سوال بھی کر دیا کہ یا اللہ تو کسی موسم کا محتاج دے یہ اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی گزر چکا ہے لیکن تیرے فیصلے اٹل ہیں اور تو ہر چیز پر خاتر اولا نے کہا ادا کری یار وہیں کھڑے کھڑے دعا کرتی ایک بیٹا اللہ سے مانگ لیا اور اللہ نے فوراً خوشخبری دے دی فناکت ملائی کا وہ سن لیب محراب میں کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں اور فرشتوں نے انہی دعاؤں کے دوران بشارت پشارت دے دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا جا اور یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا اور وہ نبی ہوگا بڑا صالح ہوگا بڑا نیک ہوگا صاحب کردار ہوگا بس علیہ یوم بلیدہ وہ یوم یموت وہ یوم اس کا یہ مقام اور شرف کہ اس پر سلامتی جس دن وہ پیدا ہوگا اور جس دن وہ برے گا اور جس دن اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا پیش کیا جائے گا یہ دعا کی تاثیر ہے تو یہ بھی ایک قبولیت کا موقع ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو اس کی نعمتیں نظر آئیں تو بندہ اپنے لیے طلب کرے اپنے لیے مانگے ایک حدیث میں کچھ چیزیں جمع کر دی گئی ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے اکرب ہے احمد اور جامع ترندی کی حدیث ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا آپ کی دعا اللہم انی عبدک عبدک ابن عبدك ابن اللہ اے اللہ میں تیرا بیٹا ہوں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور تیری ایک لوڈی کا بیٹا ہوں یہ انتہائی توازو اللہ کے سامنے تسل ضلت کا اظہار اپنی مسکنت کا اپنے عجز کا اپنے ذخ کا اظہار جو لوگ پسند ہے بندہ جس قدر آج ہی اختیار کرے گا اس قدر اللہ راضی ہوگا رفع فرمائے گا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمان ہے سلاف الحلیہ تین چیزیں ایسی ہیں ان پر میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں ان میں سے ایک چیز کیا ہے مات بابا اللہ, اللہ. کہ جو شخص اللہ کے لیے توازو اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندیاں ادا فرمائے گا میں یہ قسم کھا کر بیان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جو اللہ کے لیے جھکے گا توازو اختیار کرے گا تزن اختیار کرے گا اللہ اس کو رفعت ادا فرمائے گا اس سے راضی ہوگا تو یہ دعا کا آغاز اپنے عجز اور اپنی مسکلت سے کیا جو قبولیت کے لیے انتہائی اقرب اسی لیے بےحم السلام کا فرمان ہے اکربا ساجد کہ بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے جب سجدے میں گرا اس کی پیشانی اس کی ناک یہ ناک کے مسئلے اس کی ناک مٹی سے مس ہو اور اس کے ہاتھ زمین پہ ٹکے ہو اس کے گھٹنے زمین سے ٹکے ہوں فرمائیں اس وقت وہ اللہ کے سب سے قریب میں دعا کرو اللہ قبول کرے گا سجنے میں دعے کیا کرو اللہ قبول کر دے کیونکہ یہ انتہائی تبادل اور تجنل کی حالت ہے بندہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی اپنی ناک زمین پہ رگڑ ہے گھٹنے زمین سے ٹکے ہوئے ہاتھ زمین سے ٹکے ہوئے یہ ایک آجزی کی کیفیت ہے نماز اور عبادت کی ہر حالت عجز ہے قیام اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ایک عجز ہے سجدہ ایک عجز ہے اور یہ دانو بیٹھنے تشہد میں یہ آجزی کی حالت ہے رفردین ایک عجز ہے لوگ نہیں مانتے حالانکہ انتہائی آج جیسے کوئی دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ اس کے قبضے میں آ جائیں تو اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اپنے آپ کو جھکا لیتا ہوں پکڑ دو مجھے بندہ اللہ کے سامنے اپنے استسلام کا اظہار کر رہا رفردہ کر کے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں سرنڈر کر رہا ہوں میری ہستی کوئی نہیں تو ہی سب کچھ ہے یہ تمام عجز کی حالتیں جو اللہ کو پسند ہے اور یہ دعا بھی اسی عجز سے شروع ہو رہی ہے اہلا میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور تیری ایک لانڈری کا بیٹا ہوں لاس یتیب میری پیشانی تیرے ہاتھ میں یلہ رب العزت کی قدرت کو تسلیم کرنا کہ میں تو کچھ بھی نہیں نہ میری کوئی طاقت ہے نہ کوئی وسیلہ ہے جب پیشانی کسی کے قبضے میں آ جائے تو باقی کیا بچے پیشانی اشرف الاعضا ہے جب یہ چہرہ کسی کے قبضے میں آ گیا تو باقی کیا بچا میرا سب کچھ دے قبضے میں مسعود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان القلوب بین من السبرحمان یقل کو بھائی شاہ کہ تمام بندوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے تو پیشانی اللہ کے ہاتھ میں دل اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے قبضے میں بندے کے پاس تو کوئی وسیلہ ہی نہیں شوائے پرمرگار کی رحمت کی تو ابتدائی کرے مات مقام رب کا اعتراض مقام رب کا خوف تو امام خان کو مقام رب میں ہی جنت جو شخص مقام رب کو سمجھ لے اور پھر ڈر اور خوف میں اترا ہو جائے اس کا ٹھکانا جنت ہے یہ مقام رب ہے. اللہ خالق ہے مالک ہے رادک ہے قادر ہے ہماری پیشانی اس کے ہاتھ میں دل اس کے قبضے میں بندہ یہ سب کچھ سوچے کہ سب کچھ اس کے قبضے مرنا بھی اسی کے امر سے اور مر کے جانا بھی اسی کے پاس کوئی مفر نہیں اسی کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب کے لیے سارے اسی کے فیصلے تو یہ اظہار ہے اللہ کے سامنے یعنی دعاؤں میں اپنی آرزی کا اظہار کرو آگے کیا فرمایا معذ نفی یا حکم عادی خدا اے اللہ میرے بارے میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے اور تیرا ہر فیصلہ عدل ہے تو میری زندگی کا فیصلہ کرے موت کا فیصلہ کرے گنا کا فیصلہ کرے فقر کا فیصلہ کرے دکھوں کا فیصلہ کرے راحت کا فیصلہ کرے ہر فیصلہ عدل بلا یز مربو کو عہد تیرا بربر دیگار کسی کو ظلم نہیں کرتا اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی قدار و قدر پر ایمان اللہ رب العزت کی قدار و قدر پر ایمان تیری تقدیر بھر حق ہے اور صرف تیرے ہی فیصلے تری ہی مشیت اس کائنات میں نافذ ہے اور کسی کی مشیت نہیں تو ایک بندے کا اگر ایمان کی قدر درست ہو صحیح ہو تو یہ بھی قبولیت دعا کا اکرب راستہ کہ بندے کا اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ کی قضاء پر ایمان اسی لیے پیغمبل اسلام نے تقدیر پر ایمان کو ایمان کا چھٹا رکن قرار دی یہ ایمان کا رکن ہے ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ لو ما الارض جميع ما قبل اللہ منکا حتی بالقدر زمین کے سارے خزانے تمہیں مل جائیں ساری دولتیں مل جائیں اور سب اللہ گراہ میں خرچ کر دو اللہ تعالیٰ اس وقت قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو تو تقدیر پر ایمان کی صحت یہ قبولیت دعا کا بڑا بہترین راستہ ہے تقدیر پر ایمان کی صحت چار چیزوں سے ثابت چار مراحل پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے علمِ سابق کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کو اس کے وقوع سے قبل جانتا ہے دوسرا مرحلہ اللہ نے وہ سب کچھ لکھ دیے قدر مقادیر الخل قبل یقل وسما خنسین اور تعالیٰ نے تمام خلائق کی تقدیریں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال قبل لکھ دی تو علم سابق اور کتابت علم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے ہر چیز قبل وقوع جانتا ہے اور اس نے سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر لکھی ہوئی لوح معخوب موجود ہے اور تیسری چیز یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک پتے کا گرنا چڑھنا ایک کترے کا گرنا بارش کے جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو اللہ نے جو لکھا کہ فلاں چیز کب ہوگی وہ چیز ویسے ہی ہوگی اسی وقت ہوگی بالکل لکھے ہوئے کے مطابق ایک سوئی کے نوک کے برابر فرق نہیں اور چوتھی چیز یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے لکھے ہوئے کو مطابق ہو رہا ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہے اللہ کی مشیت کے تعبیر ان چار مرادب کے ساتھ تقدیر پر ایمان صحیح ہوتا ہے اور بندہ اس کو عقیدہ بنا لے اور پھر اسی عقیدے کی اثاث پر دعائیں کرے اللہ قبول کرے تو فرمایا کہ معد الفی یا حکم مدھ پر تیرا حکم چلتا ہے آد فی یا ہر فیصلہ عدل ہر فیصلہ عدل اسمل ہوا کا سمئی تو نفسک انزل تھی کتاب ایک اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں یہ دعا کا بہترین ادب اور قبولیت دعا کی بڑی قوی احساس کہ اللہ سے مانگا جائے اس کے ناموں کے واسطے سے اس کے صفات کے واسطے سے ایک شخص دعاے کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد صلى الله بismil اس نے تو اللہ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کر لی اسم اعظم کون سا ہے اذا دعى به اجابا اس میں کے واسطے سے جب بھی دعا کی جائے گی اللہ قبول کر لے کے ناموں کا واسطہ یہ قبولیت دعا کی بڑی قوی ساس کہ دنیا تیرے تمام ناموں کا واسطہ تمام ناموں کا واسطہ دے تو تمام ناموں کا وسیلا وسیلے تین ہیں دو مشروع اور ایک بدایت مشروع وسیلہ نمبر ایک اللہ تعالی سے مانگنا اس کے ناموں کے واسطے سے یہ مستحسن بھی ہے اور قبولیت دعا کو قریب کرتے دوسرا وسیلہ اللہ سے مانگنا اپنی نیکیوں کے واسطے سے جیسے حدیث پھنس گئے ان کی حالت کو جاننے والا کوئی نہیں تھا پھر کی، اپنی ایک ایک نیکی کا وسیلہ پیش کیا اور پیش کی ہے اگر تیری رضا کے لیے خالص تھی تو جانتا ہے یہ تیرے لیے کی اس میں رہا کاری نہیں تھی دکھلاوا نہیں تھا نام و نمود نہیں تھی نمائش نہیں تھی اخلاص تھا تیری رضا کے لیے تھی اس مشکل سے ہم کو نکالتے تینوں نے اپنی نیکی پیش کی اور اپنی نیکی کو اخلاص کے ساتھ پیش کیا کہ اگر یہ نیکی اخلاص پر قائم تھی تو ہمیں نجات جاتے اللہ نے دعا قبول کر لی چٹان سرک گئی بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ چٹان ریانا رینا ہو کے چٹان کے پر خجے اڑ گئے یہ نیک امال کے وسیلے کی قوت اور وہ شس باہر آ گئے. یہ دو وسیلے مشروع ہیں اور ایک وسیلے جس میں پوری قوم کی رفتار کو بھی ہے وہ ہے اللہ سے دعا کرنا شخصیتوں کے وسیلے سے کہ تجھے محمد کا وسیلہ تجھے فلاں نبی کا صدقہ اور تم, تم, تمام پیروں کا واسطہ فلاں کا واسطہ فلاں کا صدقہ فلاں کا وسیلہ یہ بجائے یہ ناجائز اور جو شخص دعا میں شخصی وسیلہ اختیار کرتا ہے وہ پرلے درجے کی بدخت پر کھائے آخر کفار مکہ جن کے ساتھ پیغمبل اصلاح نے پوری زندگی مہادرائی کی جنگیں لڑی خون ریزی ہوئی نقطۂ اختلاف کیا تھا یہی وسیلے کا وسیلے کا نقطہ یہ نقطۂ اختلاف تھا اور کوئی نہیں وہ جن بتوں کو پکارتے تھے لاد و مراد و حصہ اور کہتے تھے کہ نیک لوگ ہیں کو ان کی عبادت نہیں کرتے ان کا وسیلہ اللہ کو پیش کرتے ان, کے، ان کا جو شرک تھا شرک کے تبسر تھا لیکن یہ اللہ نے قبول نہیں کیا پوری زندگی جنگیں لڑی اس قوم کے دکھ اور تکلیفیں برداشت کی لیکن یہ بات سبول نہیں کی تو وسیل کی کہ یہ نو بدعت اور بدعت ہر نیکی کو برباد کرتی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فرقہ اس میں توحید ہے آپ ان کے اندر جھانک کر دو دیکھیں جو ان کے سلسلے ہیں چشتی اور سہربردی اور نقشبندی یہ حاضر پیر سے لے کر جہاں تک سند کا سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں تک کے تمام پیروں کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کتنا بڑا شرک ہے کتنی بڑی بدت یہ بدت نیکیاں قبول نہیں ہوتی امال برباد اعمال ضائع اللہ تعالی اس قوم کو صحت عقیدے کی توفیق دیتا تو یہ تین چیزیں ہو گئیں نمبر ایک اللہ کے سامنے اظہار ذلت اظہار مسکنت نمبر دو اللہ کی تقدیر اس کے قضاء و قدر پر ایمان نمبر تین اللہ کے اسماع و شفات پر ایمان اور اس و صفات کا وسیلہ اس کے بعد دعا کیا کی قرآن ربی قلبی و نور صدری بنا حجنی بہمی بہمی یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ قرآن کو نمبر ایک میرے دل کی بہار بنا دیا نمبر دو میرے سینے کا نور بنا دیا نمبر تین میرے دکھوں کا مدارہ بنا دیں میری پریشانیوں اور میرے خوف کا ادالہ بنا دیں یہ چار چیزیں طلب کی جس کا مان کہ قرآن پاک میں اللہ کی توفیق سے یہ چاروں کام کرنے کی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے یہ چاروں کام کرے گا نمبر ایک دل کو بہار بنا دے گا بعض اوقات دل کی زمینیں پنجر ہوتی ہیں اور دل کی زمینیں سنگ ہوتی ہیں نیکی کا اثر نہیں ہوتا اور زنگ بڑھتے بڑھتے بعض وقت اللہ کی مہر بن جاتا ہے دل سیاہ ہو جاتے اور نیکی کی توفیق نہیں ملتی دل سخت ہو جاتے دلوں میں غلزت اور خشونت آ جاتی اور اگر بندہ قرآن کو پڑھے تو قرآن کی برکت برکش لات دلوں میں بہار پیدا کر دے گا دلوں کی زمین لہلہا اٹھے گی یہ قرآن میں یہ تاثیر ہے جو بیر رضی اللہ عنہ اس بدر میں سے بدر کے قیدیوں میں اور اس سے پہلے کہتے ہیں ہم نے قرآن سنا نہیں تھے آبا اجداد کی تخلیق کرتے تھے اور وہ ہم کو اللہ کے پیغمبر سے دور رکھتے قرآن سننے نہیں دیتے تھے آج مشکلیں قسی ہوئی اور بدر کے میدان میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا امام الانبیاء نے جماعت کرائی اور سورج ٹور پڑھی قراج کی آواز ہم تک پہنچ رہی تھی فرماتے ہیں کہ تارے ابل و ایمان باقارا کل بھی ہم نے یہ قراج پہلی بار کیا سنی دل کی بنجر زمین شاداب ہو گیا یہ ایمان کا پہلا چھونکا دل میں داخل ہو کر رہ گیا یہ قرآن کی تاثیر ہے قرآن پڑھنے سے دلوں کے سنگ دور ہوتے اور دلوں کی جو بنجر زمین ہے یہ شاداب ہوتی ہے لہلا اٹھتی ہے ہری بھری ہو جاتی اور جب یہ دل اصلاح پر آ جائے اور دل شاداب ہو جائے اس کا سنگ ختم ہو جائے اور اس کی جو بنجر کیفیت ہے وہ دور ہو جائے تو پھر وہ دل بڑا کارآمد ہے اس دل پر نیکی کا اثر ہوتا ہے اس دل میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ کی طرف انعبت ہوتی ہے یہ سب قرآن کی برکش ہے قرآن کی برکش ہمارے ہاتھوں میں دلائل و خیرات اور نعمہ درود لکھی درود تاج درود ہزاری شرکی الفاظ اور, اور بدعت پر بگنی اور آد و اذکار یعنی قوم کو ہم نے قرآن سے دور کر دی اور ہاتھوں میں یہ تھما دیے خود ساختہ ادکار چاندنی ادکار جن میں نہ کوئی نور ہے نہ کوئی برکت ہے بلکہ شرکی الفاظ اپنی طرف سے خود ساختہ سواب بنا دیتے قوم کو اٹھایا ہوئے الجھایا ہوا کی تفسیر ہے خود بھی گمراہ اور قوم کے بھی گمراہ کرو پیغمبل السلام کا فرمان کتنا مبارک ہے کہ یا اللہ قرآن رحم کو میرے دل کی بہار بنا دے اس کی تلاوت کرو اس کو پڑھو اس کو سمجھو اس پر عمل کرو تو یہ دل کا جو زنگ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور قرآن جو ہے وہ دل کی بہار بن جائے گی وہ نورا صدری اور سینے کا نور بن جائے گا یہ نور نور ہدایت ہے یہ سینہ منور ہوگا یہ دلوں کی ظلمتیں اور یہ گمراہیاں اندھیرے یہ تاریکیاں یہ چھٹ جائیں گی اللہ کی وحی کی برکت سے یہاں قوم ایسے بندروں میں بندی ہوئی کہ جو مسلسل ظلمات کی طرف قوم کو دھکیل رہی اللہ پاک فرمان اللہ, من من <سؤال> اللہ اہل ایمان کا دوست ہے ان کو تاریخیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف اور کافر ان کے دوست آغود ہیں جو ان کو نور سے نکال کر تاریخی جاتے تو اللہ کی یہ دوستی نور پہ منتظر اور یہ سب اللہ کی بہی کی ہے اللہ کی بہت پڑھی جائے, قرآن و حدیث جائے دل ہوگا روشن ہوگا سنتیں پڑھ کر اور دعا مانگا کرتے تھے اللہ مجا الفی قلبی نورا آل بسری نور آ وفی سمری نور آ یہ دعا کیا ہے یا اللہ میرے دل میں نور فرما دے میری آنکھوں میں میرے کانوں میں میری زبان میں اور میرے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے اوپر نیچے نور اور بعد اس میں بفی بفی شاہی نور بفی اظامی نور اور مخی نور اے اللہ میرے بالوں میں میری ہڈیوں میں میرے ہڈیوں کے کوتے میں نور تھا مانا یہ کہ دل میں افکار آئے تو نور کی احساس پر دیکھو تو نور کے ساتھ حق کے ساتھ بولو تو نور حق کے ساتھ سنو تو نور حق سنو یہ نور نور ہدایت کا اللہ کی توفیق کا قرآن کے ساتھ تعلق رکھو. اللہ کی وحی کے ساتھ, یہ یہ ساتھ ناطا جوڑ دو اللہ تعالیٰ دل کو منفر کر دے نور فرما اور اللہ, کی میں اصلاحیت. اللہ تعالیٰ, تعالی, تعالی نے دنوں کو منفر کر دے گا آنکھوں میں کانوں میں, میں، ہر چیز منفر ہوگی ہاتھوں میں پاؤ میں بندہ پکڑے گا نور حق کی پر، چل کے جائے گا نور حق کی پر، وہ حق پر قائم رہے گا پھر دکھ ہے پریشانیاں ہیں کچھ اندیشے ہوتے ہیں مستقبل کے اور کچھ آرام اور آسان ہوتے ہیں ماضی کے انہیں یعنی قرآن اور اللہ کی بہڑی کی برکت سے بندے کی ماضی بھی محفوظ ہو سکتی ہے اور مستقبل یہ ساری صلاحیت اللہ کی وحی کے ساتھ تعلق قائم کر لیں دنیا بھی محفوظ آخل بھی محفوظ اللہ تعالیٰ سے بچائے گا گماہیوں سے بچائے گا شرک سے کفر سے, بنار سے اور نور حق پر اللہ تعالیٰ قائم فرما گا یہ اللہ کی وحی کی برکت تو اس دعا میں فقاحت کے علم کے بڑے خزانے میں نے اختصار سے کچھ اشارے کر دیے کہ یہ ایک موسم ایسا کہ دعا کی جو اللہ قبول فرمائے گا دعا کے اندر عزت ہمارے بیماروں کو دے اللہ تعالیٰ جو پریشان ہاں لوگ ان کی پریشانیاں دور فرما دے اور اے اللہ یہ قومیں یہود و حل اور یہ نصارہ تیرے زمین پر تخریب کاری کر رہی فساد نفا کیے ہوئے کتنے بچے یتیم ہو گئے کتنی عورتیں بیواہ ہو گئیں ان کے ظلم تشدد کی بنا پر یا اللہ اس قوم کو برباد کر دے ان قوموں کو ہلاک کر دے برباد کر دے یا اللہ ایسا عذاب ان پر بھیج جیسا قوم پر سمود پر آیا تھا ان کا کوئی بندہ نہ بچے تحس کر دے اور اے اللہ اس ملک پر اسلام کا بول بالا ہو یہ حکام حکام پر برملا تنقیدیں کرنا من سب کے خلاف ہے لیکن یا اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ہو، عبدل ہو یا, اللہ یا اس کو ہدایت دے دے یا اس کو تبدیل کر دے اے اللہ! ہماری حالت پر رحم فرما اے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کام فرما دے اس ملک میں اسلام کا بول بالا ہو تیری توحید کی حاکمیت ہو تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کی خاتمہ خاتمہ خاتمہ ہو پریشانیوں کا اطالعہ ہو! ہو! ہو اے اللہ صحت اور ہمیں دن تک اپنے دین پر توحید پر اپنی پیارے پیغمبر کی سنت پر قائم رکھ اخلاضہ Thank <laughs> you.